ہر یعنی درم حیدریم کلندرم کلندرم مستم مستم, مستم بند موردے کشت عشق گرفتم منظ نام حیدار شرار اسیرام اسیر امیر یون اسیرام اسیر ابھی روم مرامی شکتی تر گرفتم منس نام ہے شراب گدویا گدو رے گ ع اللہ علی اللہ، علی اللہ وارس تیگو الم باب شرف وارث تیگو الم باب شرف تاج وحدت کے لیے در نجف تاج وحد کے لیے در نجف توہرے نہ صدف جلوائے فوج خداؤ تہر جلوائے فوج خداؤ سہا شرون بشاشن صدیقانوں مکہ قبلہ جا ساقیہانوں مکہ قبلہ جا قاسم علم و ادب نارو و ادب نارو جنا صاحب قلم روح رواں ماشاءاللہ نور روخش شم سو قمر ماشاءاللہ علی بشرن قیص فاشا حاملے قدرت کمبے حامل قدرت کمبے کل ایمان دھنی, کل ایمان کا دھنی, اس کے جیزا نہ سخی اور غنی. خاک ہستیے حیدر کرار خدا کا لشکر ہستیے حیدر کرار خدا کا لشکر پیچ کے افلا کو زمین کا چک کر راستہ خلد کا ہے جائے حیدر مسکن حیدر کرار ہے اللہ کا گھر نا شیر پست نہ شیر پست یہ زمین جس کا نشانے سجدہ یہ جو مسلح کا پتھر ہوگا سنگ و در نجف ہوگا, ایسا جو کبھی میس و ہوگا اور صورت خدا عشق حیدر لطف خدا صاحب زرف کو ہوتا ہے عطا صاحب کہ ع باد کا مزہ جس کے مز سبھی برگو شجر جس کے مت کا حسبی برگو شجر بشر فشر خوب ہے ترنے پیا جام قزا خوب ہے ترنے اپنے قاتل اللہ اللہ علی جگر آل میں کرگو ہےری آل میں کرگ ہے تھن ہائی تیری کربلا کھا گئی بھی نائی تیری کربلا کھا खा गई نائی तेरी تیرے بچوں میں چانائی تیری उतरा مائ में میں یہ कर اکبر उतरा مائ में میں یہ کر اکبر علی بشرون خا بھاشا علی بشرون خریف لوگ فکر رے ہانو ندی میں سرور فکر رے ہانو میں سرور ہے تو آئے دل زہرا کا اثر ہے تو آئے دل زہرا کا اثر برسر فرشے ازا ہے لے کے موجود ہے تیرے نوکر لے کے موجود ہے تیرے نوکر ابھی بشرون فبا ابھی بشرون